قرآن ڈاٹ کام آپ کے لیے پیش کرتا ہے تصویر قرآن مولانا اختر شیخوئی آواز میں اور اللہ کہتے ہیں یاد کرنے کے لیے آسان پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ کے لیے معروف عالم دین کے فلاحی بینر تو اسلام کا نظریہ یہ ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ ہم سو نا بچوں کے لیے سلائی کہانیاں اور بہت کچھ ڈبلو ڈبلو ڈاٹ قرآن ڈاٹ کام الحمد للہ علام نبی اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الحذاريون يا عيسى بن مرجم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم آج کے درس کا آغاز سورت الماعدہ کی آیت نمبر 111 سے کیا جا رہا ہے اس سے پہلے گزشتہ درس جامع مسجد طبادین گلشن معمار میں ہوا تھا رمضان مبارک کے آخری اتوار کو اور اس میں آیت نمبر 109 اور 110 کی تفسیر بیان کی گئی تھی اللہ فرماتے بوئی تو اد الحواری اور جب میں نے حواریوں کے دل میں ڈال دیا کہ مجھ پر ایمان لے آؤ اور میرے رسول پر ایمان لے آؤ حواریوں کے دل میں ڈال دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام السلام کے گویا کے صحابی اور انصار اور مددگار تھے یہ حواری اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ اصل میں مچھلیاں پکڑنے والے تھے بعض کہتے ہیں کہ یہ کپڑے دھونے والے تھے دھوبی تھے اللہ پاک نے انہیں قبول کر لیا اپنے نبی کی نصرت کے لیے اور اپنے دین کی مدد کے لیے تو اللہ فرماتے میں نے حواریوں کے دل میں ڈال دیا کہ مجھ پر ایمان لے آؤ اور میرے رسول پر ایمان لے آؤ ہدایت کی طلب بھی اللہ ہی دل میں پیدا کرتے ہیں اور نیکی کے عمل کا جذبہ وہ بھی اللہ ہی دل میں پیدا کرتے ہیں تو جس کے دل میں اللہ ڈال دے اسے ہدایت کی توفیق مل جاتی ہے اور جس کے دل میں اللہ عمل کا جذبہ پیدا فرما دے تو اسے عمل کی توفیق مل جاتی ہے تو اللہ فرماتے میں نے ڈال دیا ہواریوں کے دل, دل میں کہ مجھ پر ایمان لے آؤ اور میرے رسول پر ایمان لے آؤ سنانچہ انہوں نے کہا آمنا منا بشہد النا مسلم ہم ایمان لے آئے اور آپ گواہ رہیں کہ ہم مسلم ہیں ہم فرما بردار ہیں ہم اسلام قبول کرنے والے ہیں از قالحواری قال اور وہ قصہ بھی یاد کرو جب حواریوں نے کہا اے عیشا ابن مریم ہل یسفی اربو کیا تمہارا رب اس بات کی طاقت رکھتا ہے ع <السَّمَا> کہ ہم پر آسمان سے ایک خان اتار دے ایک دسترخوان اتار دے کیا تمہارا رب یہ کر سکتا ہے اس سے پہلے جو آیات گزری بالخصوص آیت نمبر ایک سو دس اس میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ السلام کے متعدد مع کا ذکر تھا اور یہاں آیت نمبر ایک سو بارہ میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلاط اسلام کے ایک موجے کا ذکر ہے جس کا پس منظر تفسیروں میں یہ لکھا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلاط اسلام نکلتے تھے تو آپ کے ساتھ پانچ ہزار بلکہ اس سے بھی زیادہ ساتھی ہوتے تھے لیکن ان میں تماشا بین لوگ بھی شامل ہو جاتے تھے جو محض دل لگی کے لیے اور گویا کہ موجزات کو دیکھنے کے لیے ساتھ ہو جاتے تھے وغیرہ ان کے دل میں ایمان نہیں تھا ایک دن حضا علی سلاط اسلام چلتے چلتے جنگل تک جا پہنچے آپ کے جتنے ساتھی تھے سب بھوک سے پریشان تھے تو ان میں سے بعض تماش بینوں نے کہا کیا تمہارا رب یہ طاقت رکھتا ہے کہ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان اتار دے یہ الفاظ جو ہیں یہ بظاہر بے ادبی کے الفاظ ہیں کہ کیا تمہارے رب کی طاقت میں ہے تمہارے رب کے بس میں ہے ایسا کرنا ظاہر کہ اللہ کے بس میں تو سب کچھ کرنا ہے اس کی طاقت اور اس کے اختیار میں تو ناممکن کا لفظ ہی نہیں وہ جو چاہے کر سکتا ہے تو ایسے الفاظ کوئی ایمان والا اللہ کے لیے استعمال نہیں کر سکتا کہ کیا تمہارے رب کی طاقت میں ہے کہ ایسا کر سکے ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان اتار دے تو اس لیے اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ الفاظ تماش بین لوگوں نے کہے لیکن اگر بالفرض ہے تو عیسی علی الصلاۃ اسلام کے جو حواری تھے مخلص مومن اور ان کے صحابی اگر انہوں نے بھی یہ الفاظ کہے ہوں تو مطلب یہ ہوگا کہ کیا یہ دعا قبول ہو جائے گی آپ اگر اللہ سے یہ دعا کریں کہ ہمارے یہ آسمان سے پکا پکایا کھانا اتار دے کیا یہ دعا قبول ہو جائے گی تو ہم یہ مفہوم لیں گے تاکہ اس میں بے ادبی کا پہلو باقی نہ رہے اس لیے کہ ایک مومن سے یہ بات بہت بعید ہے کہ وہ اللہ کی شان میں کسی قسم کی بے ادبی اور گساخی کا مرتکب ہو کال تقل اللہ حیثی عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے ڈرو ان کن تم اگر تم ایمان والے ہو اگر تم واقعی ایمان والے ہو تو اس قسم کے معجزات کا مطالبہ نہ کرو اللہ سے ڈرو جن کے دل میں ایمان ہو وہ قدم قدم پر اللہ سے موجزات کا مطالبہ نہیں کرتے تاکہ اللہ کی قدرت کو دیکھ سکیں اللہ کی طاقت کو دیکھ سکیں وہ تو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اللہ کی ساری صفات پر ایمان رکھتے ہیں تو ان کو موجزات کی ضرورت نہیں ہوتی تو اس لیے فرمایا کہ اگر تم واقعی ایمان والے ہو تو اللہ سے ڈرو قالو ریدو انہوں نے کہا ہم تو بس یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کچھ کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائے من علم اور ہمیں مزید یقین آ جائے کہ آپ نے ہم سے سچ کہا تھا ب نہ علی مین اور ہم اس پر گواہی دینے والوں میں سے ہو جائے جب اس معجزے کا مطالبہ کرنے والوں سے کہا گیا کہ سچے مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ ہر وقت معوں کا مطالبہ کرتا رہے تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمیں اللہ کی قدرت میں کوئی شک نہیں ہم تو برہانی علم کے ساتھ حصہ مشاہدہ بھی کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے علم اور یقین میں اور اضافہ ہو جائے جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ سن چکے کہ انہوں نے اللہ سے درخواست کی رب بھی آرینی کئی فتح اے میرے رب مجھے یہ دکھا دے کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے تؤمن اللہ نے پوچھا اے ابراہیم کیا تم ایمان نہیں رکھتے قال بلا ارض کیا کیوں نہیں ایمان رکھتا ہوں ولا کت میں ان لیکن چاہتا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے تو اس کیا چیز تھی جس کا مطالبہ حیرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا وہ یہ کہ اے اللہ میں برہانی علم تو رکھتا ہوں دلیل کے اعتبار سے تو آپ کو مانتا ہوں ایمان کے اعتبار سے آپ کی قدرت کا اقرار کرتا ہوں مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین رکھتا ہوں لیکن میں حصی طور پر بھی مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں کہ کیا صورت ہوگی مردوں کو زندہ کرنے کی تاکہ میرے یقین میں اور اضافہ ہو جائے تو اسی طریقے سے ہماریوں نے کہا کہ ہم اللہ کی قدرت پر ایمان رکھتے ہیں اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن ہم حصی طور پر یہ مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کیسے کریں گے اپنی قدرت کا اظہار کیسے کریں گے تاکہ ہمارے یقین میں اور ایمان میں مزید اضافہ ہو جائے اور یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایمان اور یقین کے مختلف مراتب ہوتے ہیں مختلف مدارج تو کسی کا ایمان کم درجے کا کسی کا ایمان اور یقین درمیانے درجے کا کسی کا اس سے اعلیٰ کسی کا اس سے اعلیٰ یہاں تک کہ سب سے اعلیٰ یقین وہ انبیاء کرام علیہ السلام کا ہوتا ہے تو ایمان اور یقین کے مدارج میں اختلاف ہو سکتا ہے تو عرض کیا کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے اطمینان اور یقین میں مزید اضافہ ہو جائے اور جو اللہ کی قدرت کا انکار کرنے والے ہیں ہم ان کے سامنے گواہی دے سکیں کہ ہم تو اپنی آنکھوں سے اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کر چکے ہیں کالمری جب انہیں یہ مطالبہ کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ اسلام نے اتمام حدت کے لیے ان کی درخواست قبول کر لی اور اللہ سے دعا کی اے اللہ ربنا اے ہمارے رب ہمارے اوپر آسمان سے خان اتار دے تکون لنا عید ابلی نا و آخینا جو ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے خوشی کا موقع قرار پائے وہ آیتمن کا اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو اے اللہ آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان اتار دے جس دن یہ دسترخوان ہمارے لیے اترے گا وہ دن ہمارے اگلوں کے لیے اور ہمارے پچھلوں کے لیے عید کا دن ہوگا خوشی کا دن عید اس دن کو کہتے ہیں اور اس حالت کو کہتے ہیں جو بار بار آئے اور ویسے ہر خوشی والے دن پر اس کا اطلاق ہو جاتا ہے اسلام کے اندر جو شرعی طور پر ثابت ہیں وہ دو عیدیں ہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ ویسے ہر خوشی کے موقع کو عید کہہ سکتے ہیں لیکن شرعی طور پر ان دو عیدوں کے علاوہ کوئی عید ثابت نہیں ہے مختلف قوموں کے خوشی منانے کے تہوار تھے تو اللہ نے مسلمانوں کے لیے خوشی کے یہ دو تہوار وہ مقرر کیے سال بھر میں جب مسلمان اجتماعی طور پر اپنی خوشی اور مسرت کا اظہار کر سکیں تو عرض کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ دن ہمارے اگلے اور پچھلے لوگوں کے لیے خوشی کا دن پایا بن جائے اور آپ کی طرف سے ایک نشانی ہو جائے ور زخم نہ بن اور ہمیں عطا فرما دیجیے آپ ہی بہترین عطا کرنے والے ہیں کال اللہ انمی منزل ہُوا اللہ نے فرمایا میں تمہارے لیے یہ دسترخوان ضرور اتاروں گا بادن کم لیکن اس کے بعد تم میں سے جو کوئی کفر کرے گا فنی أُعَذِّبُهُ عز بہ أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ تو میں اسے ایسی سزا دوں گا کہ ویسی سزا جہانوں میں سے کسی کو بھی نہیں دوں گا یہ اللہ کا اصول ہے کہ اگر کوئی قوم اپنے منہ سے کسی موجزے کا مطالبہ کرے اور اللہ اس مطالبے کو پورا کر دے اور ان کا منہ مانگا معجزہ ان کو دکھا دیا جائے اور اللہ کی قوم نے اونٹنی کے موجزے کا مطالبہ کیا کہ آپ اس چٹان میں سے ہمیں اونٹنی کو پیدا ہوتے ہوئے دکھا دیں حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی چنانچہ ان کے مطالبے کے موافق چتان سے اونٹنی پیدا ہو گئی موجہ دیکھ لیا لیکن پھر بھی انہوں نے ایمان قبول نہ کیا تو ان پر اللہ کا عذاب آ کر رہا ڈاٹ تو یہ اللہ کا اصول ہے اور یہ عجیب حقیقت ہے کہ عام طور پر جن لوگوں کو قبول ایمان کی توفیق ملی انہوں نے نہ کسی موجزے کا مطالبہ کیا اور نہ کوئی موجزہ دیکھا اور جنہوں نے موجزات کے مطالبے کیے یا موجزات دیکھ بھی لیے ان کو ایمان کی توفیق نہیں ملی ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں بہت سے حصی اور مادی موجزات ظاہر ہوئے اور کافروں نے اپنی آنکھوں سے ان موجاد کو دیکھ لیا شکے کمر کا معاضہ دیکھا چاند دو ٹکڑے ہو گیا آپ کی انگلیوں سے چشمے بہتے ہوئے وہ دیکھ لیے اور آپ کو پہاڑوں اور درختوں کو سلام کرتے ہوئے سن لیا یہ دیکھ لیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درخت کی شاخوں کو پکڑ کر کھینچتے ہیں تو وہ آپ کے پیچھے ایسے چل پڑتا ہے جیسے کہ سدایا ہوا جانور اور آپ کی مٹھی میں کنکریوں کو کلمہ پڑھتے ہوئے سن لیا لیکن اس کے باوجود ان کو ایمان قبول کرنے کی توفیق نہ ملی مگر ہے تے ابو بکر صدیق ہے تمرے فاروق ہے عثمان غنی ہے علی مرتضی ہے خدیجہ آپ ان کی سیرت اٹھا کر دیکھیں تو انہوں نے نہ کسی موزے کا مطالبہ کیا اور نہ کوئی موزہ دیکھا اور ایمان قبول کر لیا کسی نے تو حضور کے چہرے کو دیکھا تو کہہ دیا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا آپ جھوٹ نہیں بول سکتے اور کسی نے آپ کی دوستی پر اعتماد کیا کہ میں تو آپ کو پچیس سال سے جانتا ہوں تیس سال سے جانتا ہوں آپ اپنی زبان سے اگر انسانوں پر جھوٹ نہیں بول سکتے تو انسانوں کے رب پر کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں ہے تب بکر صدیق تو دوست تھے اور دوستی نے آپ کے شب و روز روز کو دیکھا تھا آپ کے معاملات کو دیکھا آپ کی تجارت کو دیکھا جب آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا تو ایمان قبول کر لیا سیدہ خدیجہ رضی رضیلا تنہا بیوی تھی اور پندرہ سال تک حضور کے معاملات کو دیکھا تھا اور لوگ کہتے ہیں کہ انسان کی سب سے زیادہ کمزوریاں اس کے گھر والوں کو معلوم ہوتی ہیں بیوی بی کی کمزوریاں شوہر کو اور شوہر کی کمزوریاں بیوی بی کو معلوم ہوتی ہیں لیکن پندرہ سال جس خاتون کے ساتھ آپ نے گزارے اور یہ پندرہ سالہ تعلق تو اس تعلق تھا بگرنا حضرت خدیجہ اس سے پہلے تجارتی معاملات میں آپ پر اعتماد کرتی تھی لیکن جب آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا تو عورتوں میں سے سب سے پہلے اللہ نے حضرت خدیجہ ہی کو ایمان قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی انہوں نے کسی موجود کا مطالبہ نہیں کیا یہ ایک عجیب حقیقت ہے کہ جنہوں نے موجزات کے مطالبے کیے ان میں سے اکثر کو قبول ایمان کی توفیق نہیں ملی اور جن کو توفیق ملی انہوں نے یا تو موجود دیکھے نہیں یا ان کا مطالبہ ہی نہیں کیا ویسی ان کے دل نے گواہی دی آپ کی صداقت کی تو انہوں نے ایمان قبول کر لیا تو اللہ نے فرمایا کہ میں دسترخوان تو اتار دوں گا یہ میری طاقت سے باہر کی چیز نہیں لیکن آسمان سے دسترخوان کو اترتا ہوا دیکھ کر بھی اگر تم نے ایمان قبول نہ کیا تو پھر میں تمہیں ایسا عذاب دوں گا کہ ویسا عذاب جہانوں میں سے کسی کو نہیں دوں گا حدیث میں آتا ہے قریش نے مطالبہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دیں بعض اوقات موج کا مطالبہ بھی کرتے تھے تو ایسے موجزات جن میں ان کا کوئی مالی فائدہ ہوتا مثلا یہ کہ آپ صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دیں تاکہ ہم اس میں سے اپنی ضرورت کے مطابق سونا لے سکیں کبھی کہتے مکہ میں پانی کی بڑی قلت ہے تو آپ مکہ کے اندر پانی کی نہریں جاری کر دیں یہاں باغات نہیں ہیں ہم پائف جاتے ہیں شام جاتے ہیں وہاں بڑے باغات ہیں تو آپ یہاں پر بھی باغات کو لہلہا دیں کبھی کہتے کہ یہاں ہموار زمین بہت کم ہے آپ ایسا کریں کہ پہاڑوں کو تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹا دیں ہم ایمان قبول کر لیں گے تو اس طرح کے موجود کا مطالبہ کرتے تھے تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ آپ صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دیں تو اللہ اللہ کے نبی نے اللہ سے درخواست کی میرے اللہ یہ کہتے ہیں ہم ایمان قبول کر لیں گے اگر صفا پہاڑ سونے کا بن جائے تو اللہ نے فرمایا کہ میں اس بات پر قادر ہوں کہ صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دوں لیکن اے میرے حبیب اگر صفا پہاڑ سونے کا بن گیا اور پھر بھی انہوں نے ایمان قبول نہ کیا تو پھر ان کو ایسی سزا دوں گا جو جہانوں میں سے کسی کو نہیں دوں گا یہی الفاظ ہاں اللہ نے کہا میرے حبیب آپ کیا چاہتے ہیں کیا میں صفا کو سونے کا بنا دوں یا ان کے لیے ہمیشہ توبہ کا دروازہ کھلا رکھوں اگر صفا سونے کا بن گیا اور انہوں نے اس کو دیکھ بھی لیا تو پھر تو ان کے لیے توبہ کی قبولیت کا دروازہ اور پھر انہوں نے ایمان قبول نہ کیا تو پھر ان کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہوگا ان سب کو میں تباہ کر دوں گا اور اگر صفا کو تو سونے کا نہ بناؤں مگر توبہ کا دروازہ کھلا رکھوں تو قیامت تک جتنے بھی گناگار آئیں گے وہ توبہ کریں گے تو میں ان کی توبہ قبول کر لوں گا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ مجھے صفا سونے کا نہیں چاہیے مجھے تو توبہ کا دروازہ کھلا رکھنے کی وہ امید چاہیے جنا چاہیے اللہ نے اعلان فرما دیا کہ میرے حبیب میں قیامت تک کے لیے آپ کی امت کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھوں گا تو بھائیو اللہ نے ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھے ہے نہ صرف امت اجابت کے لیے بلکہ امت دعوت کے لیے بھی یاد رکھیں امت دو قسم کے حضور کی ایک تو ہے امت اجابت جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہم امت اجابت ہیں ہمارے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے اور دوسری امت دعوت یہ جو ساری انسانیت ہے ساری دنیا کے انسان ہے ان کی تعداد چار ارب ہو یا چھ ارب ہو یہ سارے کے سارے ہماری حضور کی امت ہیں لیکن امت دعوت ہے یعنی ان کی طرف حضور دائی بن کر آئے مبلغ بن کر آئے تو اللہ نے امت اجابت کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا رکھے اور امت دعوت کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے مشرق اور کافر بھی توبہ کر لیں ان کی توبہ بھی قبول ہوگی اور ہم جو پہلے سے ایمان والے ہیں مگر گناگار ہیں ہم اگر توبہ قبول کر لیں تو ہماری توبہ بھی قبول ہو جائے گی تو فرمایا کہ میں دستخان تو ضرور اتار دوں گا لیکن اس کے بعد تم میں سے جو کوئی کفر کرے گا تو اسے ایسی سزا دوں گا کہ جہانوں میں سے کسی کو بھی سزا نہیں دوں گا بزقا اللہ عی سب نمرم اور اس منظر کو بھی یاد کیجیے جب اللہ کہے گا اے ابن مریم کل تلناس کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو مندون اللہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کہیں گے عجیب منظر ہوگا قیامت کا منظر ہر قسم کے انسان جمع چھوٹے بھی بڑے بھی اور گناگار بھی اور نیکوکار بھی اور ہر نبی کے امتی سارا میدان محشر بھرا ہوا ہر قسم کے انسانوں سے اور اللہ سوال کریں گے عیسائی میں مریم سے اور یہ سوال معلومات کے حصول کے لیے نہیں ہوگا اس لیے کہ اللہ کو معلومات کے معلومات کے حصول کے لیے کسی سے سوال کرنے کی ضرورت نہیں وہ تو ماضی کو بھی جانتے ہیں حال کو بھی جانتے ہیں مستقبل کو بھی جانتا ہے ظاہر کو بھی جانتا ہے باطل کو بھی جانتے ہیں اسلام کی قوم نے کیا جواب دیا اللہ جانتے موسیٰ اسلام کی قوم نے کیا جواب دیا اللہ جانتا ہے عیسی اسلام کی قوم نے کیا جواب دیا اللہ جانتا ہے اور ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے کیا جواب دیا اللہ جانتا ہے تو اللہ قیامت کے دن جو سوال کرے گا یہ معلومات کے حصول کے لیے نہیں اللہ جو کبھی سوال کرتے ہیں تو فخر کے لیے اور کبھی سوال کرتے ڈھانٹنے کے لیے اللہ اکبر کبھی سوال کرتے ہیں کسی کی حوصلہ افزائی کے لیے اور فرشتوں کے سامنے فخر کے لیے اور کبھی سوال کرتے ہیں توبیق کے لیے زجر کے لیے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے بہت ساری حدیثیں ایک حدیث آقا نے فرمایا کہ فرشتے جب دنیا میں آتے ہیں اور ذکر والوں کی اللہ کا ذکر کرنے والوں کی مجلس کو دیکھتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اللہ اللہ کہا جائے تو یہ ذکر کرنے والوں کی مجلس ہے جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو رہی ہے الحمدللہ یہ ذکر کی مجلس ہے یہاں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہو رہی ہیں یہ ذکر کی مجلس ہے جہاں اللہ اور اس کے رسول کو یاد کیا جائے تو فرشتے جاتے ہیں تو اللہ پوچھتے ہیں میرے بندے کیا کر رہے تھے اب یہ سوال حصول معلومات کے لیے نہیں ہے بلکہ اپنے بندوں پر فخر کے لیے ہے فرشتے ہی تو تھے جنہوں نے کہا تھا اے اللہ تو کیا اسے خلیفہ بنائے گا جو خون ریزی کرے گا جو فساد مچائے گا تو اللہ سوال کرتے ہیں فرشتوں سے تاکہ ان کے سامنے انسان پر فخر کر سکے کیا کر رہے تھے میرے بندے تو فرشتے کہتے ہیں اے اللہ تیرا ذکر کر رہے تھے اللہ پوچھتے ہیں کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے وہ عرض کرتے ہیں اللہ نہیں آپ کو نہیں دیکھا اللہ فرماتے ہیں اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو کیا ہوتا فرشتے کہتے اے اللہ پھر تو تیرا ذکر اور زیادہ کرتے اب یہ سوال جو ہیں وہ اللہ اس لیے نہیں کر رہے کہ اللہ کو معلوم نہیں ہے کہ بندے کیا کر رہے تھے اور انہوں نے مجھے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا بلکہ فرشتوں پر انسان کی برتری کو ثابت کرنے کے لیے اور انسان کے اس عمل پر اپنی خوشی کا اظہار کے لیے اللہ پوچھتے ہیں فرشتوں میرے بندے کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے فرشتے کہتے ہیں اے اللہ وہ دو سے پناہ مانگ رہے تھے اللہ پوچھتے ہیں کیا انہوں نے دو کو دیکھا ہے فرشتے کہتے ہیں، نہیں اللہ فرماتے ہیں، اگر وہ دوزخ کو دیکھ لیتے تو کیا ہوتا فرشتے کہتے ہیں اے اللہ پھر تو وہ دوزخ سے اور زیادہ ڈرتے اور زیادہ پناہ مانگتے اللہ کہتے ہیں تم گواہ رہنا کہ میں نے ان پر دوزخ کو حرام کر دیا تو اللہ کا یہ سوال کرنا تو اللہ قیامت کے کی دن جو سوال کریں گے ہے تو عیساب نے مریم سے تو یہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو ڈانٹنے کے لیے نہیں بلکہ ان لوگوں کو ڈانٹنے کے لیے جنہوں نے معاذ اللہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو خدا بنا لیا خدا کا بیٹا بنا لیا اور ان کی ماں کو بھی خدائی کے منصب پر فائز کر دیا تو اللہ پوچھیں گے کیا تم نے ان سے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو معبود بنا لو اللہ کو چھوڑ کر کالا سبحان ذرا جواب سنیے گا اللہ کے پیغمبر کا اور دیکھیے گا کہ کیسے ادب کو ملحوظ رکھا ہے بار گاہ میں ادب کو کیسے ملحوظ رکھا ہے عرض کیا کالا سبحان آپ پاک ہیں نہ آپ کی ذات میں کوئی شریک نہ آپ کی صفات میں کوئی شریک آپ پاک ہیں ماں یقون اکولا ماں لئی سلیم حق میرے لیے مناسب ہی نہیں تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کا مجھے کوئی حق ہی نہیں اے اللہ میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا تھا جس کے کہنے کا مجھے حق ہی نہیں ان کن تو کل تو اگر یہ میں نے بات کہی ہے تو میرے اللہ آپ کو ضرور معلوم ہوگا ما نفسی بلا المافی نفسک آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہے لیکن میں نہیں جانتا کہ آپ کے دل میں کیا ہے آپ کے ضمیر میں کیا ہے میں نہیں جانتا اب دیکھیے جب اللہ نے پوچھا تھا اے ابن مریم کیا تم نے کہا تھا ان کو کہ مجھے اور میری والدہ کو معبود بنا لو تو اس کا جواب کیا تھا سیدھا سادہ جواب اے اللہ میں نے نہیں کہا تھا نفی کر دیتے لیکن ادب میں مبالغہ کرتے ہوئے نفنے کی مثبت انداز میں جواب دیا اور اللہ کے علم کے حوالے کر دیا پہلے تو کہا اے اللہ آپ پاک ہیں جس بات کا مجھے حق نہیں وہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں اور اگر میں نے یہ بات کہی ہے دنیا میں تو آپ کو پتا ہوگا اس لیے کہ آپ میرے دل کی باتوں کو جانتے ہیں اور میں آپ کے دل کی باتوں کو نہیں جانتا